کام جب کرتے ہو تو پھر نیت صاف کرو جنم بلنے آئے یہ چند آئے تھے اسلحی نیت کے لیے پھر چائدے ہیں اول قاعدہ لفظ یا ایوہل لدین اہم سے شورو ہے اور یہ چے قاعدے بتلاتے ہیں اول قاعدہ آت نمبر پندرہ یا ایوہل الدین احمن ادارہ کی تم الدین کا فروز اے ایمان والوں جب تم مل جاؤ گے کفاروں کے ساتھ عزا فن ہم دوہ میں مل کے جماعت میں فلاط وقبا وموں اللہ دن دوبرہ اور جس نے پھیر دی کافروں کی طرف فقت باپ غدب من اللہ وہ اللہ کے غضب میں آیا وماو جہنم اور اس کا جگہ جہنم ہوگا اول قاعدہ جب میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹ مت پھیرو پشپ مت کرو سیدھا جاؤ اور جس نے پشپ پھیر لیا تو اس کی جگہ ہے جہنم یہ بتلاؤ کہ کافروں کے مقابلے میں کسی نے پشپ پھیر دی تو سب مولی کہیں گے جہنمی ہے اور اگر مفترین اور مشکین کے سامنے کوئی مولی نے پشپ پیڑ دی مسئلہ بیان نہیں کیا تو اس کیا حکم ہے ایک جگہ شرک ہو رہا ہے نظر نیاز تقسیم ہو رہا ہے حق چپایا جا رہا ہے اور موری ساتھ چپ گئے تو اس کیا حکم ہے یہ سرمجائز کے لیے نہیں حق کے میدان میں جو چپ ہو گیا تو اس کا عذاب ہے جاننا یہ اول قاعدہ ہے دوسرا قائدہ آج نمبر بیس